میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمد رب العالمین ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک کا وطلا وجل کی رحمت سے آپ کے پسندیدہ ترین سلسلے مدنی چینل کے مقبول ترین سلسلے اور میرے گمان کے مطابق دنیا بھر میں دیکھے جانے والے دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے دینی سلسلے میٹھے سلسلے مدنی مذاکرہ کے سلسلے میں الحمد رب العالمین ہم ایک دفعہ حاضر ہو چکے ہیں اس میں آپ سب کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بیٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہمیں مدنی مذاکرے کی خوب برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل حسب معمول وقت مناسب پر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الییا صاحب اطار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے اور اس سے قبل انشاءاللہ اللہ وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اطاری دامت برکاتم العالیہ کی بھی تشریف آوری ہوگی انشاءاللہ کلاموں کا سلسلہ بھی ہوگا مگر اس سے پہلے ہم کسی نہ کسی عنوان پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول عرض کرتے ہیں اور آج کا عنوان جو میں لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں وہ عنوان آج کی شب کی مطابقت سے ہے جی ہاں مدنی چنل کے ناظرین آج شب جمعہ ہے رب اللہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام امتی محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ہوا رب کریم کا اکرام کرم کے الحمدللہ رب العالمین اس نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا شب جمعہ عطا فرمایا اور الحمد جمعہ بھی رمضان المبارک میں عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک وطب میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ کے قدر دانوں میں بنائے پاک کا مفہوم ہے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و تعلی وسلم کے فرامین کے خلاصوں میں سے ایک خلاصاص کرتا ہوں آق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھا کتنی مرتبہ جناب اسی مرتبہ ایٹی ٹائم جس نے جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعلیم اس برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک و سلم تو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ شب شبِ جمعہ میسر ہے کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا مل جاوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ و وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ اس کی تو برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں یوں بھی اگر رمضان کے علاوہ بھی جمعہ ہو تو اس کی برکات میں کس قدر احادی سے بلکہ الحمد للہ قرآن کریم میں تو پوری ایک سورا ہے جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے اللہ تبارہ کا بطاللہ جل مجدح ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس سورہ جمعہ میں جو رب کریم جل مجدحو نے جمعہ کے مدنی پھولتا فرمائے ہے جمعہ کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی جمعہ کی فضیلت ہمیں ملتی ہی ملتی ہے اور آپ الحمد رب العالمین دعوت اسلامی کے مبلغین سے مدنی چینل کے سلسلوں میں علماء کرام سے الحمدللہ اس کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں آئیے جب تک کبلا نگران شورا دامت بالکاتوں عالیہ کی تشریف آوری ہوتی ہے میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں چنانچہ ایک مرتبہ ہوا یوں بخاری شریف کی حدی سے کہ سیدنا ابایہ رضی اللہ کا ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز جمع کے لیے جا رہا تھا نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں میری ملاقات سیدنا ابو اوبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی فرمایا میں نے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کے قدم راہ خدا از وجل میں گرد آلود ہو جائیں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء نے اس روایت کو جمعات کی برکتوں میں بھی لکھا ہے کہ راہ خدا از وجل کا سفر کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جمعہ کے دن کا اہتمام کر کے رب تبارک اب تعلی ازل کے حضور نماز جمعہ کے لیے چلتا ہے گویا وہ راہ خدا میں ہے اور جب راہ خدا میں ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اسے ان برکتوں سے بھی حصہ ملے گا آئیے مزید آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ سیدنا ابو دردا رضی اللہ کا عنہ سے روایت ہے رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو ایزا پہنچائی پھر نماز ادا کی پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اور جمعہ کس قدر بابرکت ہے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شبیہ اصلاح کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے شا فرمایا کہ پانچ نمازیں اور جمعہ پانچ نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے جبکہ بندہ کبیلا گناہوں سے اجتناب کرتا رہے سبحان اللہ کس قدر خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں پھر جمعہ کا احترام کرتے ہیں نماز پنج وقتہ کا اہتمام کرتے ہیں پھر رمضان کا اہتمام کرتے ہیں تو نماز ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ تبارک کا وطالع از ہمیں ان برکتوں سے حصہ تا فرمائے ابھی تو جناب آگے سنیے اور جھومتے جائیے کہ رسول مختصم نبی معظم شفیع امم صاحب بل جودی ول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اعمال ایسے ہیں پانچ اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتیوں میں لکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ مدانی چینل کے ناظرین میرا ناقص مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اسے نوٹ کر لیجیے اور اللہ توفیق دے ہمت ہو۔ رب کریم کی طرف سے رحمت ہو جائے اور ان پانچ کاموں کو تو ہمت کر کے ایک دفعہ کر ہی ڈالیے اور اللہ تعالی کی رحمت سے امید باندھ لیے ان شاء اللہ اس حدیث پاکی برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ شاء ارشاد ہوا کہ جو شخص یہ پانچ اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے تو اللہ تبارک کا مطالعہ اسے جنتیوں میں لکھے گا تو وہ کون سے اعمال ہیں جناب سنیے اور جھومئے نمبر ایک مریض کی عیادت کرنا کیا کرنا جناب مریض کی عیادت کرنا دوسرا جنازے میں حاضر ہونا جنازے میں حاضر ہونا تیسرا ایک دن کا روزہ رکھنا ایک دن کا روزہ رکھنا نمبر چار جمعہ کے لیے جانا جمعہ کے لیے جانا اور نمبر پانچ غلام آزاد کرنا تو یہ پانچ کام ہیں جن میں سے اور لیڈی دو تو ہو ہی رہے ہیں جس طرح الحمد العالمین جمعہ کا دن میسر ہے اور رحمت خدا سے رمضان ہے تو روزہ بھی الحمد رب العالمین اب غلام آزاد کرنے کا سلسلہ تو ہے نہیں اس کی تو وضاحت علمائی فرمائیں گے کہ اس کا نعمل البدل کیا ہوگا مگر دو کام ایک کیا مریض کی عیادت اور دوسرا جنازے میں شرکت تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اپنے عزیزوں میں اقریبا میں دوستوں میں احباب میں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو خود آپ کی عیادت کو ترس رہا ہوگا اکاش اس دن یہ نعمت ہی حاصل کر لی جائے فار ایگزامپل کوئی ایسا نظر نہیں آتا تو حضور آپ کے محلے میں ہاسپٹل بھی ہے کلینک بھی ہے آپ چلے جائیے وہ اسلامی بھائی تو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی تو ہوتے ہیں ان کی عیادت کی ترکیب بنا لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے تمام عاشقہ رسول کو درازی عمر بالخیر بے صحت و آفیت نصیب فرمائے مگر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہر محلے دوسرے محلے میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ غمی ہو ہی جاتی ہے فجر میں اعلان ہو جاتا ہے زہر میں اعلان ہو جاتا ہے عصر میں اعلان ہو جاتا ہے مغرب میں اعلان ہو جاتا ہے عشاء میں اعلان ہو جاتا ہے بلکہ دو نمازوں کے درمیان فاصلہ جس طرح زیادہ ہے جس طرح فجر اور زہر کے درمیان تو کبھی دس بجے بھی اعلان ہو جاتا ہے گیارہ بجے بھی اعلان ہو جاتا ہے اگرچہ بظاہر وہ ہمارے جاننے والے نہ بھی ہوں تو جنازے کا اعلان تو ہوا ہے نا اس کی خبر تو آپ کو پڑی ہے نا ہمت کر کے چلے جائیے اور رب کریم جل مجدو کی جناب سے اس کی بارگاہ سے جو یہ عظیم شان انعام مل رہا ہے اسے حاصل کرنے میں ہرگز ہرگز کوتا ہی نہ کیجیے تو ہمت کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ اکضل یہ رمضان بھی ہے رب کریم جل مجدو کی خاص عطا بھی ہے ہمارا روزہ بھی ہے جمعہ بھی میسر ہے تو بس مریض کی عیادت کرنی ہے اور جنازے میں شرکت کرنی ہے رب کریم جل مجدو کی رحمت سے امید باندھنی ہے کوئی اس حدیث پاک کی برکات سے انشاءاللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا اچھا خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی کہ جو نماز جمعہ کی تیاری کرتے ہیں جی ہاں نماز جمعہ کی تیاری کرنا بھی جناب بہت بڑے ثواب کا باعث ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اور جمعہ کے دن کو فرائیڈے کے دن کو ایوری ڈے کی طرح نہیں بلکہ اسپیشل ڈے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ جو جمعے کے دن کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کو خوشی ہوگی میں افز کروں آپ کی خدمت میں ہمارے وطن عزیز میں تو الحمد رب العالمین مسلمانوں کی کثرت ہے اللہ تبارک وطالیہ مزید برکت عطا فرمائے ہمارے ہاں بھی نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی ماشا اللہ ارد وجل سعادت مند اسلامی بھائی نماز جمعہ کے لیے جلدی جلدی تشریف لاتے ہیں مگر ایبراڈ میں اس کا خوب تجربہ ہوا اور کئی ملکوں میں جو مدنی قافلوں میں حاضری کا سلسلہ ہوا تو مسلمانوں کو دیکھا چونکہ قریب قریب مساجد نہیں ہوتی دور دور سے آتے ہیں تو نماز جمعہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں الحمد رب العالمین اور نماز جمعہ کو باقاعدہ عید کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنے بچوں کو لے کر یہ مسجدوں کو پہنچتے ہیں اور خوب ماشاء اللہ اجدل یعنی یہاں پر بہت کم مساجد ایسی ہوں گی کہ جہاں پر بیان سننے کے لیے مسجد کھچا کر بھجیو محمود بھائی بہت کم ہوگی ہوں گی یقین جہاں پر کوئی زبردست اسپیکر موجود ہوگا شولہ بیان کوئی مقرر ہوگا تو وہاں کی مسجد میں تو کوئی ترکیب ہوگی اور نہ طور پر یہاں پر بھاگم دوڑی بھاگم دوڑی خطبہ شروع ہو گیا بلکہ خطبہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے اب تو تقویر پڑی جا رہی ہے تو بھاگے, بھاگے،, بھاگے،, بھاگے آ رہے ہیں نا یہ بھی احتمام میں مگر آپ اعتبار کریں کہ جنوبی افریقہ میں ہمارا جانا ہوا اکثر وہاں پر سورت یہ دیکھی اکثر رس رہا کہ ماشاء اللہ اجد نماز جمعہ میں ابھی بیان بھی شروع نہیں ہوتا کہ مسجد کچا کھچ بھر جاتی ہے اور جو بیان سے تھوڑا لیٹ ہو گیا نا تو اس کو کہیں باہری جگہ ملے گی اور مساجد بھی ماشاء اللہ چونکہ کمیونٹی وائز ایک علاقے میں ایک ہی ہوتی دور دور مسجد ہوتی ہے دور دور مسجدیں ہوتی ہیں تو مسجدیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں مگر ماشاء اللہ مسلمانوں میں آشقان رسول میں ماشاء نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کی بڑی میں نے کیفیت دیکھی اللہ تبارہ و وطلا وجل ہم سب کو بھی یہ سعادت و توفیق دے ہم بھی ان میں سے نہ ہوں کہ جو باغتے دوڑتے جلدی جلدی آخری میں پوچھتے ہیں اور پھر وہ بھی وضو کے کپڑے ٹپکاتے ہوئے مسجدوں میں دوڑے دوڑے دوڑے دوڑے دوڑ جا رہے ہوتے کہ کسی طرح کے مل جائے جبکہ یہ نماز جمعہ ہے اس کی تیاری کی تو باقاعدہ اہتمام کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے سنیے اور جھومے کہ سیدہ ابو حردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک علی صلاحت کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے نماز جمعہ کے دن سوری جس نے جمعہ کے دن حوصل کیا اور اچھے کپڑے پہنے پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا پھر جمعہ کے لیے سکون وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پلانگی یہ بھی ہوتا ہے کہ آئیں گے سب سے آخر میں اور کوشش ہوگی کہ پلانگ پلانگے پلنگ پلانگے جناب والا لوگوں کی گویا گردنوں کو پل بناتے ہوئے ہم چلتے ہیں اس کی حدیث پاک میں مذمت آئی ہے اور یہ بداخلہ کی بھی ہے ہونا یہ چاہیے کہ اصولی طور پر ویسے جو پہلے آیا ہے اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر پہلے صفوں کو پر کر لے عمومی طور پر یہ بھی ہمارے ہاں رجحان دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں اسلامی بھائی جلدی تو آ جاتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں اچھا اگر کہ اگلی صفوں میں ٹھیک ٹھاک اسپیس باقی ہوتا ہے مگر یہ پچھلی سفوں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں اس میں نہ جانے کیا حکمت ہے جبکہ آگے بڑھنا چاہیے اگلی صفوں کو پر کرنا چاہیے اور ان احادیث کی برکات سے بھی حصہ لینا چاہیے کہ جو صفوں کو پر کرنے کے حوالے سے صفوں کا اسپیس فل فل کرنے کے حوالے سے آقا کریم رف ال صلی اللہ علیہ ول وسلم نے برکتیں ارشاد فرمائی ہیں تو میرے محترم اسلامی بھائیو جب بھی جانا ہو مسجد شریف میں تو پیچھے نہ بیٹھ جائے کریں کوئی کونا نہ پکڑ لیا کریں آگے اس پہ سے امام صاحب کے قریب جا کے بیٹھیں خطیب صاحب کے قریب جا کے بیٹھیں اگلی صفوں کو پر کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی خوب خوب خوب خوب برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی میچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے چلاچے نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا کیسا ہے سنیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی غسل جنابت کی طرح غسل کیا پھر پہلی گھڑی میں نماز کے لیے چلا تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک اونٹ صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک اونٹ صدقہ کیا اور جو دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک گائے صدقہ کی اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والا اس نے سینگ والا مینڈا صدقہ کیا اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرغی صدقہ کی اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا اور جب امام ممبر پر آ جائے تو ملائکہ حاضر ہو کر اس کا خطبہ سنتے ہیں ایک اور روایت میں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک اونٹ صدقہ کیا اس کے گائے صدقہ کی اس کے بعد اس کی جیسے ایک مینا صدقہ کرنے والے کی پھر اس کے بعد مرغی صدقہ کرنے والے پھر اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے والے اور جب امام ممبر پر آ جائے تو وہ اپنے صحیح سے لپیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں نماز جمعہ کے لیے جلدی نکلتے ہیں اور نماز جمعہ کو خوب ماشاءاللہ اللہ اجد وجل خوش و خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں پھر ماشاءاللہ عزوجل اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں قبرستان میں جاتے ہیں اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیتے ہیں کیا ہی بات ہے جس قدر اہتمام ہوگا میں کہوں گا جس قدر جمعہ کا اہتمام ہوگا جس قدر جمعہ کا اہتمام ہوگا اسی قدر انشاءاللہ اللہ برکتے ہمارا مقدر بنیں گی چنانچہ میں آخر میں رس کرتا ہوں کہ نبی یہ پاک علیہ سلاۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے شب جمعہ ابھی شب جمعہ چل رہی ہے نا شب جمعہ جس نے شب جمعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ و بارک و وسلم کے صدقے ہم سب کو جمعہ کے دن شب جمعہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے سسرت سے کثرت سے قرآن کریم پڑھنے ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ کیر نے شرح تشریف لیا ہے مرحبہ مرحب اللہ مرحبہ آپ ٹھیک ہیں ایسا کریں گے نیچے تھوڑی سا بیڑی ہے قربان ماشاء جی. اللہ کس پر جی جی اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ جی حضور نماز جمعہ اور اس کا اہتمام ماشاءاللہ جمعہ اور اس کا احتمام جمعہ دنوں کا سردار قربان قربان قربان جمعہ امت کے لیے عید کا دن الحمد با للہ الحمد للہ شبِ جمعہ بھی ہے صبح جمعہ کا دن بھی, رمضان بھی ہے رمضان بھی ہے کیا فرماتے ہیں خیر آپ ماشاء اللہ المبارک کے فضائل غالب فیضان جمعہ فیضان جمعہ سے بھی اور جنت میں لے جانے والے رمضان سے بھی بیان فرما رہے تھے کہ جمعہ ایک ایسا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو جمعہ تلمارک کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو یعنی اس کو یوں سمجھے کہ وہ بدقسمت شخص اور پانچوں ٹائم نماز نہیں پڑھتا لیکن کبھی جمعہ میں آپ کو نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جمعہ کا یوں اہتمام کرتے ہیں ماشاء اللہ مدری پول آپ کو بیان کیے گئے کئی مستحبات ہیں ناخن اس کے اور مریضوں کی عیادت کے اس طرح کے کئی ایسی چیزیں ہیں جو بیان کی گئیں اور بیان کی جاتی فیضان جمعہ سالہ پڑھ لیں میں تو یہ کہوں گا کہ شاید مطلب ایک حسن زن ہوتا ہے کہ جمعہ کی محبت اور جمعہ کا احترام یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام ہے قربان جمعہ اور اتنی بڑی نعمت ہے اور جمعہ کے امام باندھنے والے با فرشتے درود بھیجتے سبحان ہیں سبحان اور مغفرتیں ہو رہی ہیں چوبیس ساحتیں ہوتی ہیں جمعہ میں اور مجموعی طور پر اللہ تعالی ایک کروڑ چوالیس لاکھ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما تھا سبحان سبحان سبحان سبحان یعنی با سبحان با با یہ وہ گھڑیاں چل رہی ہیں جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ان گھڑیوں میں مخفرتیں ہو رہی ہوں گی حدیث پاک حق ہے اب یہ کہ ہمیں اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ ان مخفرت ہونے والے بندوں میں میرا بھی شمار ہو یعنی ایک تو ماہر رمضان میں مخفرت اور بخششوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں اور پھر اس میں اگر خوش قسمتی کے ساتھ ہم شب جمعہ پاڑ لیں اور جمعہ کی گھڑیاں پالیں یہ ایک الگ پھر جمعہ کی جو گھڑیاں ہیں جمعہ مبارک اس میں پھر ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ جس وقت کو بیان کیا جاتا ہے وہ دو خطبوں کے درمیان کا ایک وقت ہوتا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور ایک گھڑی ہے وہ بیان کی جاتی وہ جمعہ کو قروب آفتاب سے پہلے کہ اس وقت کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو جمعہ تو مبارک میں تو کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے پھر اس کی ایک نیکی جو جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے نا ایک نیکی کا سوا ستر گنا ہے تو رمضان مبارک میں ثواب بڑھ جائے پھر جمعہ تو مبارک میں ثواب بڑھ جائے یہ بس ثواب لوٹنے کا جس کا ذہن ہے نا اس کے لیے تو یقین مانے بس موقع ہی موقع ہیں اگر ہمارے لیے بس ہم گفلت ابھی میں کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں اٹھ کے جاؤں گا تو مجھے توفیق ملے گی تو نیکیوں کی تب لگا رہوں گا ورنہ بس بیان ہو گیا ہو گیا ہمیں بھی بولنے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے اب جمعہ کو درود پاک پڑنے والے کی فضیلت زیادہ ہے تو کثرت جمعات المبارک کو درود پاک پڑے ہیں سورہ کہاف کی تلاوت اس میں بڑی برکت والی ہے سورہ دخان کی فضیل ہے اور بھی کئی صورتیں ہیں جو جمعہ المبارک کو خاص یہ بھی جمعہ کا اہتمام ہے نا اس کے لیے الگ سے صورتوں کا بیان ہوا اس کے لیے الگ سے درود پاک کا بیان ہوا اس کے الگ سے ناخون تلاشنے غسل کرنے مسوا کرنے اس کے الگ سے جو بیان ہوتے ہیں تو خود ہی جمعہ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ یاسین شریف جیسا بھی انہوں نے جمعہ شب جمعہ کا کہا کہ مغفرت کی بشارت ہے والدہ کی قبر پہ جا کر والدین کی قبر پہ جا کر جو یاسین شریف پڑھے اس کی اپنی فضیلت ہے ماشاءاللہ تو یہ خود ہی جمعہ جو ہے نا یہ رحمتوں برکتوں ثواب مغفرت اور اتنا کچھ اپنے اندر یہ نعمتیں اور خزانہ لیے ہوئے ہے کہ اس کی اللہ ہمیں قدر عطا کرے تو جمعہ اور پھر بھی رمضان جمعہ اللہ اور مطلب کہ اس کی خصوصیت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے خصاصیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ اتنی عظمت والی گھڑیاں اللہ کی بارگاہ سے ملے اور بندہ پھر اس میں ناقدری کرے اس میں گناہ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود وہ اس طرح کا انداز اختیار کرے تو یقیناً اس کی محرومی میں اور اضافہ ہو جائے گا اس کی نحص میں اور اضافہ ہو جائے گا اور اس کی بے باکی اس کے لیے اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو جہاں خیر کے پہلو ہیں وہاں شر کے پہلو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اللہ کریم آج کی رات کی بھی اور کل کے دن کی بھی ہمیں خاص قدر عطا کرے آمین، آمین اور اس عشرائے مغفرت کی بھی اللہ قدر دے پورے ماہ رمضان کا اللہ قدر دان بنائے آمین, آمین, آمین, آمین, آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی محمود بھائی کیا سنائیں گے آج آپ کا کلام ہے جی کلام اعلیٰ حضرت کا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں ایک دو اشار سننے کا دل ہو رہا ہے اگر سنا دیں گے وہ آج اشفاق بھائی دعا کے دوران ایک شیر پڑھا تھا اس سے مجھے وہ کلام یاد آیا تھا گناہ ہے رضا کا حساب کیا گھر چلاخ سے ہیں سوا ہاں اور بھی ایک کلام تھا اور انہوں نے شیر پڑھا تھا اشفاق بھائی نے نہیں nee, دوسرا تھا نہمار نہ مجھے حساب ہے نہ دم از تراب ملک یہ اعلی کا ہے سر خان سک دم عز تراب مجھے کو جو خیال لے یار ہے دم از ترا بے چینی کے عالم میں جو مجھے آقا کا خیال آ جائے میرے دل کو چین آئے تو اسے کرا رہے از مجھ کو جو خیا لے یار از تیرا بج کو جو خیا آئے میرے دل کو چین آئے میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل کو دل دیول تیری باہر مجھے کیوں نہ آر آئے تیری وادہ شتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہیں سے دور باگے انہیں سے دور <سؤال> بھاگے چن تجھے پے پیار آئے <سؤال> <سؤال> تو انہیں سے دور بھاگے چین تجھے پے پیار آئے نہ حبیب نہبیب آب نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب بوے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب بوے محب کہیں پیار دیکھا بوپنے خدا کا پیارا بوپنے خدا کا پیارا جیسے تجھ پہ پیار آئے کتنا پیارا شعر ہے نہ حبیب سے مقیب کا کہیں ایسا پیار دے یعنی اللہ کریم جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے وہ اتنی عظیم محبت ہے کہ وہ بنے خدا کا پیارا جسے تج جسے جس پہ تجھ کو پیارا ہے جس پہ تجھ کو یعنی جس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس پر پیار آ جائے نا وہ خدا کا بھی پیارا بن جاتا ہے یہ کتنا مطلب کے پیارا انداز ہے کہ جو سرکار کو پیارا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا ہے تو جو تو یہ بڑی خوبصورت سی ایک تقسیم ہے یہ وہ ہے نا کہ وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ان کنتم تحبون اللہ پتبی ان کنتم تحبون تو اللہ پتبی رونی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے قرآن کہتا ہے حبیب انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری طبہ کریں یو کم اللہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا نا حبیب سے محب کا کہیں پیار دیکھا شیر چیک حبیب بل محب میں کہی اے سا پیار دیکھا پڑھا جا رہا ہے نا یہ شعر درست ہے اب دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں محب میں کہی اے سا پیار دیکھا نہ محب میں کہیں اے سا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا جسے تجھے پہ پیار آئے وہی صحیح پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں نا حبیب سے محب کا کہیں اے سا پیار دیکھا نا حبیب سے محب کا کہیں اے پیار دیکھا بو بنے خدا کا پیارا بو بنے خدا کا پیارا جسے تجھ پہ پیار آئے مجھے نگلا بخشے مجھے با تزل گی دے مجھے نظر چین بخشے مجھے ماں تر دل دگی دے غور کریں نزا چین بخشے نزا یعنی موت کی سختی تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے اور روح کا قبض ہونا اللہ اللہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اس کیفیت کو یہ عاشق کے رسول عاشق ماہ نبوت برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے عشق و محبت کے ساتھ اور آقا کی محبت کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے نزا چین بخشے مجھے موت زندگی دے کیسے ہوگا یہ مجھے نظر اچن بشے مجھے ماں دل تی دے وہ اگر میرے وہ اگر میرے سرحان تمے ہے آئے میری میرے دنیا سے جاتے وقت اگر آقا میرے مجھے جلوہ دکھا دے اور آقا اگر کرم فرما دیں تو مجھے نزا چین بخش دے اور مجھے موت زندگی دے دے ہائے, ہائے کتنی خوبصورت بات ہے مجھے نزر چین بسے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرحان تمہیں ہے تیزار آئے سب کو پورحم میری پے زبانیاں ہے سب پے بورو رہم میری بے زبانیاں ہے نگا کے ڈھنگ جانو ن ڈھنگ جانو نو جائے ن پوکا کے ڈھنگ جانو نومے پکار آئے کھلے پھو <ARINC2> بن کے کھلے باخت اس چمن کے کھل پول اس پبن کے کھلے باخت <conferdles> <poems> اس چمن کے میرے گل پی سد کے ہو کر میرے گل ست کے ہو کر جو کبھی بہار آئے میرے گل پی ست کے ہو کر جو کبھی بہار آئے مجھے کیا عالم غم کا مجھے کیا وہ غم کا مجھے کیا عالم ہو ہم کا مجھے کیا ہو غم عالم کا کے <تصفح> <کا مجھے> <تصفح> علاج غم عالم کا میرے غم گسارے عقیدت دیکھے عقیدت دیکھے غم علم غم و مصیبت گم و پریشانیاں مجھے کیا پریشانی کا غم کیا غم کو پریشانی کہ علاج غم علم کا میرے گم گسارا ہے میرا غم دور کرنے والے تو میرے مستفا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم الم کا کہ علاج غم کا میرے غم گوسار آئے کہ علاج غم عدم کا میرے غم سار <لاجتفرون> <الاجاتفرون> <توسطان> <توسطان> میرے دل تل گم دردیول وہ ن تلا ہی میرے دل کوتل تلپ میرے دل کوتل تلپ پشکو ناہی میری قراریوں کو دل بے کو نہ کبھی کرار آئے مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کہ حسن رزا خان رحمتہ اللہ تعالیٰ کہ اس میں معافی زمین معافی زمین تو کسی بھی شہر کا نہیں پتہ ہم تو اپنی اس سوچ اور اپنی اس بات کے اوپر لیتے ہیں کہ میرے دل کو درد الفت الفت کا درد آقا کی محبت آقا کی الفت کا درد وہ سکون دے الہی اس میں سکون ہے اور وہ سکون کیا ہے کہ میری بے قراریوں کو جو آقا کی محبت میں مدینے کی محبت میں جو بے قراری ہے نا اس بے قراری کو کبھی قرار نہیں آنا چاہیے ایسا درد الفت ایسا درد محبت مل جائے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے یہ اللہ کی حضور دعا ہے میرے دل کودل تل پا پشکو ن دے علا ہی میرے دل کودل دے ال پشکو ن دے علا ہی میری بے قراریوں ہی قرار آئے تیری رگ سے کم ہے میرے جلم اس سے زائد تیری رگا سے کم ہے میرے جلم اس سے زائد مجھے حساب آئے مجھے حساب آئے, حساب آئے، شمار آئے اپنے اندر تو بڑے معائنہ مفاہیم لیے ہوئے یقیناً اس کو تو بالکل پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے مگر ایک بات اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے یعنی ہمارے جرم ہمارے گنا کتنے ہی بڑھ جائیں کتنے بڑھ جائیں اللہ کی رحمت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ اللہ کی رحمت کا کوئی مطلب کہ سرا نہیں ہے اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہے ہمارے جرم کتنے ہی ہو اس کی کوئی تو گنتی ہوگی اس کا کوئی تو شمار ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے نہ کا شمار ہے نہ کوئی حساب ہے وہ بے حساب بے گنتی وہ رحمتیں فرماتا ہے اور اس کی انگنت ہے اس کی رحمت ہی ہے جو ہم سلامت ہیں ورنہ ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے میری تیری رحمتوں سے کم غیر میرے جنم اس سے ائد نم مجھے حساب آئے نم ح حساب آئے نمو نم شمار آئے تیر سب کے جائے شاہ یہ <سلام> تیرا زلیل <میزنم> مگتا تیرے صدقے کے جا یہ تیرا زلیل مگتا تیرے در پہ بھیک لینے تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر جار آئے تیرے در پے بھی ر آئے تیرے دل پہ بھی سب سے یار آئے تیرے تر کے گ دھاری مل خیر دم قدم کی تیرے دے کے غیراری مل خیر دم قدم کی تیرا نام سن کے داتا تیرا نام سن کے داتا میرے داتا ترا نا سن کے داتا میرے داتا ترا نا سن کے ہم تا, تا, تا ہم امید بار آئے اے کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن ان کا نام لے کر تو پکار حسن ال کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن ان کا نام لے کر تو پار دیکھ غم میں کہ یہ نہیں جو غافل کہ یہ نہیں جوگا پل پچھل تیسار آئے پکارے ان کا غلام پکارے تو ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی فریاد و متی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو آقا تو ہے نا کہ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دے غم میں آقا کی تو شان ایسی ہے کہ وہ نا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے کون سا شہر ہے ان کے نسار کیسے ہیر میں ہو سجا سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے مکئی دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی کے تو کیا کہنے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہیں نا دنیا میں کہیں بھی ہیں حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیک غم میں ایک بندہ بس دل سے پکار ہے اللہ حسن اعتقاد نصیب فرمائے اللہ تعالی بہترین ایک ہمیں مدنی سوچ مدنی ذہن تا فرمائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکار پہنچتی ہے آپ پکار سنتے ہیں میرے آقا کا اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات دکھی ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان یعنی دور سے بھی سنتے ہیں نزدیک سے بھی سنتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کا غلام کہیں سے پکارے آقا تک کیسے نہ پہنچے کہ جب ہم درد پاک پڑتے ہیں نا پڑھیں علیہ حبیب علی درود محمد پاک جو ہم پڑھتے ہیں نا بارکاہ رسالت میں تو آقا کی بارگاہ میں ایک فرشتہ موجود ہے ایک فرشتہ ہے جو ہمارا درود پاک ہمارا نام ماں ہماری ولدیت ہمارے والد کا نام سمیت وہ درود پاک بارکاہ رسالت میں حاضر کرتا ہے شہنگ ٹھیک ہے یہ فرشتہ ہے دنیا میں کہاں کہاں لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ فرشتہ اس کا درود پاک سن رہا ہے صحیح حدیث ہے وہ فرشتہ وہ پاک سنتا ہے درود پاک پڑھنے والے کے نام کو بھی جانتا ہے اور اس کی ولدیت کو بھی جانتا ہے تو یہ درود پاک ماں ولدیت پہنچایا جاتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں, میں اب غور کریں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر ایک فرشتے کا یہ مقام ہے کہ کہاں کوئی درود پاک پڑے وہ فرشتے کو پتہ چل جائے اور وہ نام سے بھی جانے ولدیر سے بھی جانے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا <تصال> شوحان، شوحان، <تصال> اب یہ کہ کوئی وہ فرشتہ سنتا ہے تو دربار کوئی ادب کیا دنیا جانتی نہیں ہے کہ مطلب وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے نام لے کر دربار میں پہنچائے جاتے ہیں درباروں کے اپنے آداب ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مقام اپنا مرتبہ ہوتا ہے تو بارگاہ رسالت تو کیا بڑے بڑے شاہ بڑے بڑے, بڑے بادشاہ وہاں پر مر آقا میرے آقا, آقا, آقا, آقا کے جو ہیں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ہاں گاتے ہیں سردار پڑھو نا پھر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا آر گیس پر ماتھے گھس جاتے گے سرداروں کے ماتھے گھس جاتے گے سرداروں کے سر جھر کر تیری پیروں کے تاجے سر بھرتے ہیں سیاروں کے آقا کی شان کتنی ہے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے آقا کے نالے پاک کیسے سے جو ذرے جھڑتے ہیں نا آکا کے وہ ان کی شان یہ کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے یہ مقام ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کریم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ کی محبت پیار پیش اور ایک والیہانہ لگاؤ حق حق ہک والیانہ تعلق عطا کرے کہ بس یہ در ہے اور ہم حق حق یہ در ہے اور ہم ہیں بس اور اسی کے مانگتے ہیں یہیں سے جولیاں بھری جا رہی ہیں ہم بھی یہیں سے جولیاں بھرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ آگے بڑھتے رہیں گے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں زوال نعمت, زبال نعمت سے محفوظ فرمائے آمین. آمین. دنیا آمین. آخرت کی جدت اور رفسائی سے اللہ آمین. تعالیٰ میں محفوظ آمین. فرمائے آمین. آمین. اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے آمین. اور آمین. بس ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب تک جیے ان کے گیت گاتے رہیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے سنعت جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب, جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور بس یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ان شاء اللہ ازل نسالت نارے رسالت نے رسالت شا اللہ گئے آپ مٹانے والے وے مٹ گئے آپ مٹانے والے آپ والے دے آکا کی شان یہ ہے کہ آلہ تو لکھتے تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا جب اللہ تعالیلا تجھے بڑھائے تو تجھے گھٹائے کون گھٹائے ہے تو خیر رو لکا مینل حق حق کی شان یہ ہے کہ ہر آنے والی گھری پیچھے گری سے بہتر ہے سو یوتی کا ربو کا پتر اے حبیب ہم تمہیں قریب اتنا عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے تم راضی ہو جاؤ گے سبحان آقا کی شان تو بڑی آلہ بڑی ارفا بس ہم ذکر رسول کرتے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں یہ دعا کریں اور جلد. بس ہماری نسلیں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر میں آپ کی محبت میں آپ کے پیار میں بس وہ ناطے پڑتی رہے اور آقا کے بس گیت گاتی رہے وہ دمے واپسی تک دم باپ تک تیرے گیت گاؤں تک تیرے گیت گاؤ تک تیرے مد م ج کروں میں محمد ج پکارا کرو میں اور ایسا ایسا ایسا ذہن دے ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ قبر میں بھی ہمیں بستے تمہاری جانب اشارہ کرو میں میرا دین و ماں فری انشتے جو پوچھے میرا دین دیویم فری انشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کرو تو میں قدموں پر گروں کر گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے کہوں ملتا ملتا اب تو پائے لاز سے اے, اے فرشتوں کیوں اٹھو پوچھا ہوا اس دل روپا کے واسطے میرا تینو ایمان تیری رشتے جو پوچھے تماری ہی جانب اشارہ کروں میں رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدہ سمجھا گئے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 न भी तू तेरण भी तू गुल नबिया का सुल्तान भी तू नल अर्शा दा मेहमान भी तू ते मैं मुखी करे मुखा दे सा दीन भी तू से मान भी तू मेरा दी ماں فرشتے جو پوچھے تمہاری ہانیب اشارہ کروں میں تمہاری ہانی اشارہ کروں میں پتو تعلق کیسا محبت و تعلق ایسا کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کرو گا خدا اے کل پیغ محمد خدا ایک پر۔ اگر کل ب اپنا تو پارا کروں میں اگل کل اپنا تو پارا کروں میں یہ ایک جان ن کیا وے یقا ن کیا ہے, یہ ایک جان کیا ہے یہ جا کیا ہے اگر و کروڑو یہ جتنے بھی آشکا نے سن رہے ہیں نا جتنے آشکا رسو سن رہے ہیں یہ سارے مل کر یہ شیر پڑے یہ ایک جان نے کیا ہے یہ ایک جان میں کیا ہے یہ ایک جان میں کیا ہے اگر وہ کروڑو تیرے نام پر سب کو کوبارہ کرو میں تیرے سب کو بارا کروں میں حبیب صلی اللہ تعالی محمد تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے, پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے متنی ماحول میں رہیں ان شاء اللہ عشق رسول کے جام ایسے بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں وہ محبت پیار عشق دیوانگی ہے دیوان دیوانگی. کی مدینے کی دیوانگی مدینے کا مستانہ مدینے کا دیوانہ مدینے کا پروانہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے ہر طرح مدینہ مدینہ ہوتا رہے اور ایسا مدینہ مدینہ ہوتا ہے مدینے کے لیے آدمی بے چین رہے مدینے کے لیے بے قرار رہے کہ بس میں مدینہ جاؤں گا بار رسالت میں جاؤں گا وہاں حاضری دوں گا وہاں پر اپنا حال دل سناؤں گا وہاں پر پہنچ کر اپنے لیے شفاعت کی صورت بناؤں گا کہ عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں منظار قبری وجبت جب تو لہو شفایتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی کتنی عظیم کتنی عظیم ہے وہ زیارت کہ بارکاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاش ایک کاش ہماری حاضری ہو جائے ایک کاش مدینے پاک میں دو لمبے کی بھی بے شک بنا لو آقا روزے کو دے خن کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دے با لیے مدیدہ ای با لیے مدیدہ جلدی بولا اقبار فی مدینہ ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آکا میں دو گڑی کا بے شک بنا لو آکا میرے آکا بے شک بنا لو آکا میں گہ مو گڑی وہاں کی oh. دو گھڑیوں کے کیا کہنے لال لال وہاں کی دو گھڑیوں کے کیا کہنے وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا نو کی وفا یاد جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے میں آؤں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا یا رسول لا پیسل پیرو شر فاطمہ ہے دل مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے ہم دین جاگ گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہے گے ہم جائیں گے اب کی برس ہر برس کے سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو چلے سب مدینے کو چلے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, جو جو گئے مر سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے ہم تیرا آقا رہ سے کہہ دیں یہ سنا ہم تیر کہ سلام جانے والے حجی ہم سے کہ گئے مدینے کو گئے ہم رہ گئے تو مدینے کو گئے ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علی کا با زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات کبھی خود سلام لاتا کچھ ان شاء اللہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی مدین جانے والوں جاؤ جاؤ جاوی امان اللہ لین جاؤ مان ل کبھی تو اپنا اب لگ جائے گا بھی سر مدینے میں سمجھے گے رمیاسی ان کے کار نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدی دے جا دیوانو جا جا تھی امان اللہ کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے جا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں مردی جا جانے لو جاؤ جاوی مان اللہ کبھی تو اب نہ نبی لگ جائے گا بیل مدین میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں تو رتبان سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں تو سے سکو پائے واپس میرا دلے موس تر پردینے میں ناگو مایوس دیوانوں پکار جاؤ تم ان کو نا پکارے جاؤ تم ان کو گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بتا دو ایک بات بالکل تے آ اس میں کوئی شک و میں گنجائش نہیں ہے ایسا نہیں کہ پیسہ ہوگا تب ہی مدینے جائیں گے ہاں ایسا نہیں ہے یہ بات تے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے حق حق, حق. بلا بار کے رسالے سے بلاو آ جائے ایک بار بلاو آ جائے کاش کاش امدی نے جائیں وہاں جائیں وہاں کی فضاؤں کو دیکھے فضا کو چومے وہاں کی گلیوں میں ہائے ہائے ہائے وہاں کا لطف اٹھائے ہائے ہائے ہائے وہاں کے کیا نہیں ہے وہاں یار کیا لطف نہیں ہے کیا مزے نہیں ہے کسی نے بڑی پیاری بات کی یہ چھور آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے حق تو مدینہ مدینہ ہے وہ مدینہ جو کون ہے ان کا تاج ہے جس کا دیدار مومین کی میں راج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات سحاب ہے سحاب وہ مدینہ دکھا دے تو کیا؟ اللہ کریم ہم سب کو پیارا پیارا مدینہ دکھائے آمین پیارا آمین پیارا, آمین پیارا مکہ دکھائے تواف کہنا ہے کعبہ کی ہم سعادت پائیں آمین کاش آمین وہاں جائیں اور کعبے کو دیکھ کر زمزم یہاں مل جاتا ہے یہاں بعض اہل محبت اور اللہ ماشاءاللہ اللہ زمزم یہاں مل جاتا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے عاشقہ نے رسول لوٹتے ہیں اپنے ساتھ زمزم لاتے ہیں زمزم دیتے بھی ہیں زمزم پلاتے بھی ہیں مگر ایک تمنا ہے ایک تمنا ہے جم پی زمزم پیئے آنکھوں کے سامنے ہو ہوئے کعبے کو دیکھتے رہے زمزم پیتے رہے کعبے کو دیکھتے رہے زمزم پیتے رہے کاش کاش کاش یہ بھی تمنا انشاءاللہ ایک بار پھر پوری ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ تبلی گئے سنت تو جگہ کا میں, میں پہنچتا گیرو اکسل مدینے میں میں یادوں میں پہنچتا ہو اکسر مدین میں تصور میں پہنچتا ہہو مکسر میں میں انشاءاللہ اللہ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے انشاءاللہ شاء اللہ بھی سنتے رہیں گے مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے یاد مدینہ میں رہ کر عشق مدینہ میں رہ کر اور اس طرح کی کیفیتوں میں رہ کر جو مدینے جانے کا لطف ہے نا پھر بندہ وہاں آقا کی بارگے مرض کرتا ہے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی ہی اب سنگے درے جانا نہ بے چینی بھی ختم nee, نہیں بے چینی تو ختم مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دباؤ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دباؤ اعلیٰ تو لکھتے ہیں کہ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے یہاں صبر نہیں ہے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو کرا رہا ہے کیوں دل کو قرار نہیں آنا چاہیے دل تو مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد حبیب صلی اللہ تو الحمد للہ العالمین یہ ذکر مدینہ اللہ ہمارا قبول فرمائے ذکر رسول ذکر مدینہ اور یہ عشق و محبت کی باتیں عشق و محبت کے یہ انداز اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائیں اس میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں بے شمار برکتیں ہیں الحمد اس وقت ہزاروں معتکین اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں آ یوں کہوں کہ ماہر رمضان کا فیضان لٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے مختلف شہروں مختلف علاقوں سے بھی الحمد اسلامی بھائی اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہ کیا ہے کھوئی رٹا ضلع کوٹلی کشمیر اچھا پاک گل بہاری کا بینا نا پاک گل بہاری کا بینا اسکرین کافی دور ہے اللہ تبارک بت عائلہ آپ کی بھی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جہاں جہاں ہمارے عاشقان نے رسول مدنی چینل کے ذریعے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے یہ نہیں ایک اور جگہ ہے بابول الاسلام سندھ کے ہیں یہ اطربائی یہ کون سی جگہ پکا چاگ پکا چانگ پکا چانگ پکا چانگ بابل اسلام پاک کنداری کابینہ جی. ماشاءاللہ اللہ یہ وہاں کے رسول ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہے آپ کو بھی مدنی مذاکرے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جہاں جا اسلام بھائی اس وقت دیکھے سن رہے ہیں روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تراوی کے بعد اس میں ضرور بھی ضرور شرکت کیا کریں ہمارا مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ سمجھ سوا دس بجے ہم شروع کرتے ہیں تلاہ نعت پھر ماشاءاللہ ہمارے مبلغین مدنی پھول دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح روزانہ کچھ نہ کچھ کلام کا بھی سلسلہ رہتا ہے اور اسی دوران امیل سنت کی آمد ہو جاتی ہے اور پھر صبح جواب کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جاتا ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں مدنی مذاکرے کی دعوت بھی عام کرتے رہے سلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی علی محمد اب انشاءاللہ اللہ مل سنت مدنی مذاکرے کی طرف بڑھیں گے انشاء اللہ عز و جل مدنی منیوں سے مدنی منوں سے پیار اور ان کے گھر والوں کی دل جوئی یہ سارے کے سارے چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اللہ کریم ہم سب کو دل جویاں کرنے کی غم خواری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ماشاءاللہ اللہ تحفہ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے تو یہ بڑے پیارے پیارے انداز ہیں پیاری ادایں ہیں دعوت اسلامی میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے تو جو بھی اسلام میں دیکھتے سنتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں چلیں وہاں کیا پڑھا جا رہا ہے مانا ہر آنکھ ہوتا مانا ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو مانا تو سم ارے رسالت ہے on the city محمد عالم تیرا پروانہ ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ آپ کو ہم موتقفین کے تاثرات و جذبات ایسا ساتھ بھی دکھاتے آئیے دیکھتے ہیں موتقفین کیا کہتے ہیں ماں کے اطکاف کے لیے ضرور فرسٹ ٹائم آئے میں خود کو بدلنے کے لیے آیا ہوں ایک مہینے کے اطکاف کے لیے آیا والدین کہہ رہے ہیں ایک ماں کیا آپ ساری عمر بھائی یہاں فیملی کرے فرسٹ ٹائم کیے ہیں اچانک ہی بس خیال آیا کہ پتہ نہیں آئندہ کہ رمضان دوبارہ ملے نہ ملے زندگی میں بس یہ سوچ کر کے مل رہا جو سیکھنے کی چیز پہلے سیکھے نہیں تو اب سب کچھ سیکھ رہے ہیں بائیس سال میں کبھی تا بھی نہیں پڑے گی پوری طرح پڑا پہلے ہم کو پتا نہیں تھا کہ چاشت کیا ہے؟ نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہاں پہ جب آئے تو ہم کو پتا چلا اس چیز کا پتا ہی نہیں تھا مساق کیا چیز ہے یا کیا کرنا ہے یا ادھر کیا مول ہوئے گا یہ پہلے زندگی جو گزاری ہے جان بھر گزاری ہے نماز سیدھی نہیں روزہ سیدھا نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب جو ہے زندگی یہ دوبارہ نہیں،, نہیں شروع ہوگی اب سے یہاں پہ وہ سب کچھ سکھا جاتا ہے جو ایک انسان کو آنا چاہیے صرف شہری مسائل نہیں جینے کا طریقہ باہر آپ کو کیسے رہنا ہے بڑے سے کیسے بات کرنے ہے چھوٹے سے کیسے دکانداری پہ کیسے رہنا میں بالکل مدنی بننا چاہتا ہوں بالکل مدنی دعوت اسلامی جیسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں بالکل اس طرح بننا چاہتا ہوں باپا کے مدنی مذاکروں سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی پہلے شور ہوتا تھا مطلب پتا کہ یہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے بندے کو اتنا لفظ ہے نہیں میرے پاس کہ ہمیں اتنا کچھ یہاں پہ مل رہا ہے کہ آج تک ہمیں ملا ہی نہیں کبھی کہیں ملا ہی نہیں ایسا بابا جی نے والدین کا احترام بتایا ان کے بغیر نہ ہی زندگی اچھی ہے نہ آخر میں نے مکان کے لیے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جیسے وہ کمیٹی نکلی ہے میں نے مکان کو روک کے اپنی والدہ کو عمرے پر بھیج دیا ہے بس اب محبت جاگی ان سے معافی بھی مانگی ہے ان سے ساری غلطیوں کی معافی تلافی کر کے انہیں عمرے پر بھیج کے خود فیضان مدینہ میں آ گیا مذاکرات بارہ ماہ کا میں نے ارادہ کر لیا اس سے بعد میں بارہ ماہ کے لی جاؤں گا امین اللہ سُلنا جو ہے آدھی رات, کو بھی آدھی رات کو بھی علم کا خزانہ باٹ رہے ہیں. آج کے دور میں ایسا کون ہوگا جو اتنی آدھی رات کو علم کا خزانہ بانٹے جن کی باتیں سن کے جن کو دیکھ کے الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رائے راستے آ رہے ہیں بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ ہم یہاں پہ آ سکے الحمد الحمدللہ بہت اچھی باپا کی عادت ہے جو بات ہوتی ہے ایک ایک لفظ وہی بتاتے باپا نہ تھوڑا یہاں کرتے نہ تھوڑا وہاں جو الفاظ ہوتے مانا تو سمجھاتے تھے لیکن الفاظ بھی وہی سمجھاتے باپا یہ باپا کی بہت پیاری عادت ہے ماشاءاللہ میں بہت پسند آتی اصلاح طور پہ تربیت بتایا تو جتنا ہمارے ماں باپ نہیں کہتے نا اس سے بڑھ کر یہ ٹائم دے رہے ہوں گے پہلے کی زندگی ہماری کیسی گئی ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے اس سے پہلے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کری مطلب اس طریقے سے بات چیت نہیں کر دیتے تھے آپ جناب سے بات چیت نہیں کرتے تھے مگر جب سے یہاں سے آئے ہم لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بڑا بھائی کیا ہے یہ زین یہاں پہ آگے بنا ہے فضان مدینہ میں آگے بنا ہے یہ زین ہمارا اور باپا نے ہمیں یعنی لہجہ تھا نا وہ بہت ہی الگ ٹائپ کا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے نیت کیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کروں گا کہ ان کی دلا داری ہو دین تو سیکھنے میں دنیا سیکھنی ملتی ہے یہاں پہ دنیا کے اندر ہے نا کس طرح سے جس دن سے آیا نکلانا شروع کے جتنا بھی بیانات ہیں نا وہ ہلا دینے والے بندے کو اندر سے ہلا دیتے ہیں بندے کو کیا کیا کچھ پہلے ہوتا تھا اب ان سے توبہ کیا گئے کالج گئے یونیورسٹی گئے آئے باہر کھیلنے چلے گئے تو اتنا مدنی چیلنج دیکھتے نہیں تھے ادھر آ کے نگرانی کا جو بیان سُنے نا اب جو سیکھنے کو ملا نا پہلے کبھی نہیں تھا اس طرح کا ذہن بنا میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی ایسی تربیت نہیں دے سکتا دعوت اسلامی ہے فیضان مدینہ ہے واقعی فیضان ہے مدینہ کا جب نہ تو چلتے ہیں اللہ کا نام ہے مینہ ودینا ہو جاتا ہے نا ماشاء ماحول بالکل چینج ہو ہے بندہ ہر کوئی جھومنے لگ جاتا ہے تصوری تصور میں مدینہ پہنچ گیا واقعی میں ایسا فیل ہوتا ہے ہم یہاں فیضان مدینہ کی ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ ہی پہنچ گئے اچھے اچھی لوگ یہاں نیت کر کے جا رہے ہیں بینیفٹ نہیں ہے تو کیا ہے لوگ امامہ سے جا کے جا رہے ہیں تو بینیفٹ نہیں ہے تو کیا ہے الحمدللہ جب سے ادھر آئے ہوں تو نیت کی ہے کہ ادھر جامع تمہیں دینا میں, میں داغلہ لوں گا الحمدللہ سر پر معامہ شریف باندھوں گا داڑھی رکھوں گا مدنی حلیہ مکمل کروں گا ان یہ دل... نیت کی سوشل میڈیا سے بالکل دور رہنا نیت کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ مسواک استعمال کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا انشاءاللہ شاء بالکل نیت کی پکی نیت کی ہے جس میں انشاءاللہ شاء یہ پکا رکھوں گا اپنے پاس الحمد داڑھی کی پوری نیت کی ہے میں نے انشاء اللہ گردن اترے داڑھی نہیں اترے گی انشاءاللہ. صلیب صلی اللہ صلی حبیب صلی اللہ تعالی احمد ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے اور بلے جذبات اپنے ہمارے متقفین اسلام بھائی کو سنیں سارے کہ یہ جب گھر سے چلے ہوں گے تب بھی ان کے اپنے اپنے جذبات اور احساسات ہوں گے لیکن یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مادنی مرکز فیطان مدینہ میں ایک اتنا خوبصورت اور اتنا دلکش اور اتنا اپنائیت والا مدنی ماحول بن جاتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ اسلامی بھائی گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں مگر یہاں دل لگ جاتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر والدین کے حوالے سے ان کے جذبات مثبت ہو رہے ہیں اگر گھر بیٹھے والدین دیکھیا سن رہے ہوں تو ایسے پرپیتن دور میں جب ماں باپ کو اس بات کی بڑی شکایت ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہماری فرما بردار نہیں ہے انہیں تو فوراً چاہیے کہ نہ صرف خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اپنے مدنی منوں کو اپنے مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں تاکہ یہ گھر مثالی گھر بنے یہ گھرانہ مثالی گھرانہ بنے اور جو گھرانہ مثالی بنے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی مثالی معاشرہ بنے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ایک اسلائی نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا کہ مدنی الیا سجا لوں مدنی بن جاؤ اس طرح بھائیوں کی طرح بن جاؤ تو اب دیر کیا ہے یہاں جتنی آسانی ہے مدنی حلیہ نبھانے کی باہر تو آزمائش ہے اس لیے اب بی سے کرنے لیں تو یہاں نبھانے کی پریکٹس ہو جائے گی باہر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا تو کل ہی کوشش کر کے کل کیا بول کے آج ہی یہاں مطلب باہر دکانوں پر سلے سلائے مدنی سوٹ مل ہی جاتے ہیں امامہ شریف بھی مل جاتا ہے اور کچھ دینے والے کو سن بھی رہے یہ تو ہوں گے انشاءاللہ تو ہمت کریں آج ہی بزرگ نے مسواق دکھائی وہ مسواق مجھے ایک بالش سے بڑی لگ رہی تھی اس کو ناپ لیں کیونکہ ایک بالش سے بڑی مسواک ہوتی ہے نا اس پہ شیطان بیٹھتا ہے بہار شریف اتنے لکھا ہے اس لیے اس کو ایک بالس ہونی چاہیے زائد حصہ کا, کا کاٹنا ہوگا جن سے لیے وہ کاٹ دیں گے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتا اوزار ہوتا ان کے بعد کٹ جائیے یا چاہیں جا تو دو حصے کر لیں تو بھی ایک بالس سے کم ہو جائیے ماشاء اللہ اچھے اچھے جذبات اچھے, اچھے اچھے تاثرات تھے ماں باپ کے تعلق سے بہن بھائیوں کے تعلق سے جو یہاں جذبات بن رہے ہیں. کاش سارے ہی ماں باپ اپنی اولاد کا یہاں رکھ کرے کیونکہ آج کل تو اتنی خرابی آ رہی ہے ماض اللہ اولڈ ہاؤس بنتے جا رہے جس میں موڑے ماں باپ کو لوگ ڈال آتے ہیں ان کو رحم نہیں آتا اپنے ماں باپ کو کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بول دیتے ہیں الٹا سیدھا جھگڑا کر دیتے ہیں غصہ کر لیتے ہیں تو ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا نہیں کرتے تھے ہمارا تو گند بھی اٹھاتے تھے ماں باپ ماں بیچاری ہم کو بخار آتا تھا تو رات رات بھر سوتی نہیں تھی ہم کو بہلاتی رہتی تھی ہم جو بھی کرتے تھے پیشاب وغیرہ تو ہمارا وہ جو بستر ہے کپڑے یہ ماں ہی تو دھوتی تھی آج اسی ماں کو ہولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں سر غور تو کرے بنے گا کیا تو ماں باپ چاہے تنگ کرے کچھ بھی کرے بڑھاپے میں ہوتا ایسا کہ چڑ چاپن آ جاتا ہے لیکن آپ ان کا احترام کریں ان کی خدمت کریں وہ ٹھنڈا کریں اور ان کے سامنے زبان نہ کھولیں چپ بس سن لیں اگر یہ جلال میں آ جائیں تو آپ نیچے نگاہ رہ کر سنیں گے نہ تو بات بڑھے گی نہیں جواب دیں گے تو وہ زیادہ غصے میں آئیں گے پھر آپ جوان گسے جوان فون ہے تو پھر ماں با باپ کے ساتھ خدا نہ خواتین ظلم کر بیٹھے تو پہ لگ جائے گی بلکہ ایک روایت میں تو عام بوڑھوں کے لیے بھی ہے مسلمان جو بوڑھے مسلمان کا احترام کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں احترام کرنے والے پیدا کر دے گا یہ مضمون ہے تو بزرگوں کا بوڑھوں کا بوڑے مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ بےچارے ہوتے ہیں تکلیفوں میں ہوتے ہیں طرح طرح کے امراض ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یک بڑا پاؤس عائد غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے ان کو بھول بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جوانوں کا جو رویہ ہے نا وہ ادب آداب والا ہونا چاہیے مذاق اڑانے والا ان کی ہنسی اڑانے والا یا ان کو مطلب اگنور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے ان کو نمایاں جگہ دیں کھانے پر بھی اگر آپ کے تھال میں ہوتے ہیں ان کو پیش کریں آپ بوٹی دیں آلو دیں ان کا دل خوش کریں بے چاروں گا اس میں کئی بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے اولاد سے دکھے ہوئے بھی ہوں گے ایسے بھی ہوں گے ان کو اولاد لفٹ نہیں دیتی ہوگی تو جو مدنی ماحول سے دور ہوگی تو ایسا ہوتا ہوگا تو یہاں آ کر بھی اگر آپ ان کو ٹھکرائیں گے تو بولیں گے یار یہاں تو مذہبی ماحول ہے ہمارے گھر میں تو چلو نہیں ہوا یہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں بولانا ہو کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کتنا دل دکھے گا تو ہمیں مسلمانوں کا دل خوش کر کے راحت پہنچا کر اپنی آخرت بہتر بناتے چلے جانا چاہیے کسی کو دکھانا نہیں چاہیے تو جتنے بھی یہاں بزرگ ہیں موتقب اگر آپ سب خدمت کریں گے نا ان کی محبت دیں گے پیار دیں گے کو کھلائیں گے پلائیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ان کو لا کر دے دیں کوئی بات نہیں بھلے ان کے پاس پیسے ہیں آپ لا کر دے دیں آپ ان کے دل کی دعائیں دیں انشاءاللہ شاء آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا سلا ملے گا خوشحال ہو جائیں گے آپ اور آپ جب بوڑھے ہو گئے نا اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کئی نوجوان آپ کی خدمت میں ہوں گے خدمت کریں گے آپ کے پھر جو سکون آپ محسوس کریں گے نا وہ آپ سمجھیں گے ابھی سمجھ نہیں آئے گی بوڑھا ہے جلدی چل بھی نہیں سکتا بیچارہ وہ استنجا خانے میں آ تو وہاں بھی دیر تک بیٹھا ہوا ہے نکل نہیں رہا یہ سب کچھ سب کچھ برداشت کرنا ہے بلکہ کوئی بزرگ اگر لائن میں استنجا خانے کی ہوں بھی نہ تو موقع کی مناسبت سے آپ دیکھیں نا تو آپس میں مشورہ دوسروں کا کہ یار ان کو پہلے بیچاروں کو دے دیں کہ بعض بعد بوڑھوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جو نظام لوز ہو جاتا ہے یہ پیشاب بھی ان کا زیادہ دیر تک یہ روک سکیں ضروری نہیں ہے کپڑے خراب ہو سکتے ان کے دونوں طرف سے کپڑے خراب ہو سکتے جو بھی بڑھاپے کی جہلیز پر ہوتا اس کو اس کا ہو سکتا ہے کہ میری بات سمجھ میں آتی ہوگی جوانوں کو نہیں آئیں لیکن میں جو کہتا ہوں مجھ پر آپ کا بہت ساروں کا اعتماد ہے الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے تو میں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں میں کام لائن میں لگا ہوں آپ کے ساتھ کہ میرے کو آپ پہلا نمبر دے دیں میں تو ان بزرگوں کی ہمدردی کر رہا ہوں